خطبہ نمبر بیالیس آپ علیہ السلام کا ارشاد اگرامی جس میں اتباع خواہشات اور طول عمل سے در گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس اِنَّ اَخْوَ فَمَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ اثْنَان اتباعُ الْحَوَى وَطُولُ الْأَمَن فَأَمَّ اتباعُ الْحَوَى فَيَسُدُّ عن الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنسِ <الْآخِرَة> ناس، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا خوف رکھتا ہوں اتباع خواہشات اور درازی امید کہ اتباع خواہشات انسان کو راہ حق سے روک دیتا ہے اور طور عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے یاد رکھو دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے مگر اتنا جتنا برتن سے چیز کو انڈیل دینے کے بعد تہ میں باقی رہ جاتا ہے اور آخرت اب سامنے آ رہی ہے دنیا و آخرت دونوں کے اپنے فرزند ہیں لہذا تم آخرت کے فرزندوں میں شامل ہو جاؤ خون اپنا وَإنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا اور خبردار فرزندان دنیا میں شمار نہ ہونا اس لیے کہ انقریب ہر فرزند کو اس کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا آج عمل کی منزل ہے اور کوئی حساب نہیں ہے اور کل حساب ہی حساب ہے اور کوئی عمل کی گنجائش نہیں ہے